شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اسلام بسم اللہ الرحیم ربط سورہ مریم بصور کہ اس میں بھی حسب سابق دلائل لکلیاں مشہور ہیں خلاصۂ صورت صورت کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں سات دلائل، نکلیہ دوسرے حصے میں زجرات شکوے تقریبات دشارہ نیز صورت میں مادہ رحمت کا بکثرت ذکر ہے یہ رحمت کا لفظ آئے گا رحمان کا لفظ آئے گا رحمان کا لفظ تو تقریباً پندرہ سولہ دفعہ ہے اعضب اللہ سبحان کلائلم علام طلائکم انت علیم الحکیم رب شرح لی صدری وسرمریسانی کولی ربنیٰ کافاد علام و براد ہی بالکا ذکر و رحمت رب کا ابد ہو پہلے آپ اس کی ترکیب سمجھیں یہ ذکر مضاف ہے اشارے کی طرح او ذاکریہ تک یہ سب ذکر کا کیا ہے مضافلۂ ہے یہ رحمت مستر ہے آگے کیا لفظ ہے جی رب کا ہے یہ مزاح فیل ہے رحمت کا مضافل بھی ہے اور فیل بھی ہے اب تہو یہ رحمت کا مفول ہے ذکریہ اس سے بدل ہے تو آپ سمجھ لیجئے نا کہ رحمت اپنے مضافلۂ جو فیل ہے رحمت اپنے فیل مفول سے مل کے یہ سم مدافلۂ کس کا بنے گا ذکر کا پھر یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف لہٰذا تو معنی یوں کریں گے آپ یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے پیارے بندے ذکریہ پہ کی اب سمجھ آ گیا آ یہ ہے معنی یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو کہ اس نے اپنے پیارے بندے ذکر پہ کی کس وقت کی از ناد ربا وقت رحمت لیکن کنارے پہ آپ لکھ لیں گے کہ دلیل نکری آز ذکری و یا علیہ السلام وقت رحمت جب کے پکارا اس نے اپنے رب کو پکارنا پوشیدہ چپکے سے ندان خفیہ کے نیچے لکھو کیفیت دعا پکارا چپکے چپکے پوشیدہ تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے الاخفاء سنت دعا اصل دعا کی سنت کیا ہے جی افپا ہے کہ جیسے ہمارے امام صاحب زور زور سے دعائیں مانگ گئے نا تو آگے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں ہر جملے پہ وہ زور سے کیا کہتے ہیں آمین پھر وہ آگے چلتے ہیں آمین ایسا مسجد میں شور مچا دیتے ہیں مزہ نہیں آتا الاخفاء سنت تم ال بعض جگہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں پردے کے اندر تو پھر مجبوراں کچھ نہ کچھ اضاع کیا جاتا ہے ضرورت کی بنا پہ ورنہ اچھا لکھا ہے اچھا جی از نادہ کے نیچے کیا لکھا ہے آپ نے وقت رحمت ایسے نہ آگے کال رب یہ تفسیر ہے ندا کی کہ حضرت ذکریہ نے جو دعا مانگی وہ کیا دعا تھی تفسیر ندا تفسیر ندا میں یہ ہے کہ اے پروردگار میں بہت ہی کمزور ہو چکا ہوں یہ میری کمزوری بھی معنی ہے کہ اس قسم کی دعا کیا مانگوں کہ مجھے بچہ دو ڈبلیو ڈبلیو اس کے علاوہ میری بیوی بھی پانچ ہے وہ بھی اس بات سے مانے ہے کہ میں کیسی دعا مانگوں اب بڑھاپے کے اندر بیوی بھی بانج ہے لیکن اس لیے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے خطرہ ہے کہ میری موت کے بعد میرے وارث یہ دین کا کام نہیں سنبھال سکیں گے میں مر جاؤں گا میری موت کے بعد میرے وارث جو ہیں مجھے ان پہ امید نہیں کہ میری جگہ بیٹھیں دین کا کام سنبھالیں اس خطرے کے پیش نظر میں بڑھاپے کے اندر کے باوجود اور اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود آپ سے پیک مانگ رہا ہوں دعا مانگ رہا ہوں کال رب نیواہ یہ تفسیر ندا لکھا ہے ساتھ ساتھ لکھو ما نمبر ایک اس درخواست پہ معنی نمبر ایک یہ ہے کہ پروردگار بے شک میں کمزور ہو ہیں ہڈیاں میری اور بڑا پٹھا میرا سیر باعت بار بڑھا پے کے میرے سر کے بال سفید ہو گئے بڑھاپا ہو گیا یہ معنے نمبر ایک آ گیا نا اچھا لیکن درمیان میں چھوڑ دو معنی نمبر دو لکھو وہ کان تم آ کے راہ یہ معنی نمبر کتنی ہے آگے نظر آ رہا ہے میں بہت بوڑھا کمزور ہوں اور میری بیوی بھی کیا ہے بانس ہے اب یہ دو چیزیں تو ہیں مانیں لیکن میں درخواست کیوں کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کبھی آپ سے دعا مانگ کے آپ کو پکار کے کبھی محروم نہیں ہوا تو جب پہلے ارحم الرامین آپ نے مجھے محروم نہیں کیا تو اب بھی مجھے امید کبھی ہے کہ آپ مجھے محروم نہیں کریں گے و لمکن بے دعائے کا رب شکیہ پیچھے آ گئے ہو یہ ہے مقتضی درخواست اور نہیں ہوا میں کبھی بصبہ پکار نے تیرے کہ اے میرے پروردگار محروم کبھی محروم نہیں رہا اور نہیں رہا میں بصبہ پکارنے تیرے کہ اے میرے رب محروم یہ شکیہ لمبن کی خبر ہے وی خفت الموالیہ یہ تو تھا مقتضی درخاص درخواست آپ بھائی درخاص درخواست درخواست کا مرج یہ بات بھی ہے تیری رحمت مقتضی ہے کہ میری درخواست کو قبول کریں گے باقی درخواست کا مرج یہی ہے کہ مجھے امید نہیں کہ وارث میرے دین کا کام سنبھالیں بھائی احساس کر رہے ہیں حضرت ذکریٰ نہیں تو ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے نہیں کہ ہم اپنے اولاد کو اس راستے کے اوپر لائیں مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو عالم ہو کے اپنی اولاد کو کالج میں پڑھاتا ہے خود عالم ہے اور اپنی اولاد کو کہاں پڑھا رہا ہے کالج پڑھا رہا ہے گویا کہ وہ بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے بیٹے میں غلط راستے کے اوپر تھا تجھے سیدھی راہ بتا رہا م? میں جو قرآن حدیث پڑھتا رہا پڑھاتا رہا میں غلط راستے پہ تھا جاپ مارتا رہا اب تجھے سیدھا راستہ بتا رہا م? پتلون پہنو گے کھڑ کے ہانگو گے منہ تو گے اور انگریز بن جاؤ گے ڈاڑھی مڈا ہوگے دین اور شریعہ پہ اعتراض کرو کہ شاہ باد تجھے اچھا راستہ بتا رہا ہوں ایسے ہے نا مفتی صاحب نے بات گویا کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ تجھے سیدھی راہ بتا رہا ہوں میں غلط راستہ بتا رہ آئے چلی سمت غیب سے چمن سرور کا جل لیا واع ناکامی متا کار جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس سے زیان جاتا رہا پتہ نہیں ہم کس راہ پہ چل پڑے ہیں خدا کو رزاق نہیں سمجھتے کیا بات ہے ان اللہ و رضاق ذل قوت متین ایسے آئے نا شاید خدا کو ہم رضاق نہیں سمجھتے مرجہ درخواست وا نی خفت الموالیہ اور بے شک میں نے اندیشہ کیا اپنے غرا سا سے جو میرے پیچھے آئیں گے این یو زیعہ الدین جلال این کا حوالہ ہے کہ دین کو ضائع کر دیں گے میں اندیشہ کرتا ہوں کہ میرے پیچھلے وارث دین کو ضائع کر دیں گے کہ با کانت مراتی آ کر پہلے میں مانا کر چکا ہوں یا نہیں اب ضرورت نہیں اس کی کا اگرچہ ظاہراں اسباب آدیا جو ہیں کمزور ہیں کمزور ہے نا بڑھاپا ہے مرد کا بیوی بی بانج ہے اسباب عادیہ کمزور ہیں باوجود اس کے بخش واپس میرے اپنی طرف سے ولی وارث سے دین ولی کا معنی کرو وارث سے دین حضرت شاہ سے معنی کرتے ہیں ایک کام اٹھانے والا واہ بھائی بہترین معنی ہو شاید اشا عبد القاجر اللہ علیہ کا معنی ہے ایک کام اٹھانے والا میرا کام اٹھائے یار سنی و یار سنی میں نال شیعہ تو معنی کرتے ہیں کہ میرا وارث ہو دنیا کا لیکن میں عرض کرتا ہوں اگر دنیا کی وراثت تھی تو صرف یہ فرماتے کہ میرا وارث ہو آگے کیوں فرمایا کہ سارے خاندان یاقوب کا وارث ہو سے سمراج کیا ہے بھئی دینی وراستہ ہے نا سارے خاندان کا ہم جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک سب کے وارث ہیں یا نہیں علاما براثت الانبیاء حضرت کے بھی وارث ہیں فلفۂ راشدین کے بھی وارث ہیں یہ تابین کے وارث ہیں آئمہ کے وارث ہیں ظہیر عز و کیا ہی ایک شرافت اللہ نے ہمیں اچھی وراثت دی ہے وارث ہو میرا اور وارث ہو خاندان یعقوب کا سب نبیوں کا وارث ہو دین کے اندر وضال رب رضیہ اور کر تو اس میرے پرور پسندیدہ عالم کے ساتھ عامل بھی ہو عالم کے ساتھ کیا ہو عامل بھی ہونا چاہیے یا ذکر اجابت دعا ذکریہ نے اپنے رب کو پکارا اللہ نے دعا قبول کی اے زکریہ ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو بے غلامین ایک نیک لڑکے کی اچھے لڑکے کی اے غلامین نکرا ہے نا برائے تعظین عظیم و شان لڑکا کہ نام اس کا یا ہوگا اور نہیں کیا ہم نے واسطے اس کے اس سے پہلے کوئی ہم نام یا ایک نیا نام ہے کیا نیا نام ہے اور اس سے پہلے ہم نام اس کا کوئی نہیں گزرا یا کا یہ نیا نیا نام ہے کال رب انہ یقون علی غلام سوال کیفیت آپ دیکھو پہلے درخواست کر رہے تھے کہ اللہ مجھے بچہ دے پھر اللہ تعالیٰ نے جب خوشخبری تھی نا تو خوشی کے اندر آ کے یہ انسان کا مزاج ایسے ہوتا ہے جیسے ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے لاکھ روپیہ مانگے سمجھے جی تو پھر کان کے اندر آواز آ جائے کہ لاکھ روپیہ تجھے ملے گا تو بار بار پوچھے گھانسی کہاں, کہاں سے ملے گا کس وقت ملے گا کیا ہوگا ارے مانگا تو تو نے خود تو خوشی کی وجہ سے انسان ذرا تعجب بھی کرتا ہے بار بار سوا بھی کرتا ہے تو انہوں نے تعجب سے سوا کیا مولا میں تو بہت بوڑھا ہوں میری بیوی بانج ہے تو ہوگا تو ضرور آپ کا فرمان ہے لیکن کس کیفیت میں ہوگا آیا میاں بیوی ہم دونوں نوجوان ہو جائیں گے یا مجھے دوسرا نکاح کرنا پڑے گا یا کیسے ہوگا اللہ نے فرمایا ایسے ہوگا معاملہ ایسے رہے گا تو بھی بوڑھا تیری بیوی بھی بی بی بوڑھی کار رب عرض کیا ہے میرے پر پردگار کس کیفیت میں اس سوال کیفیت کا ہے کس کیفیت میں ہوگا میرے لیے لڑکا حالانکہ ہے بیوی بی میری بان اور میں پہنچا ہوں بوڑھے پہ کی انتہا کہ میں انتہا کہ میرا وجود خشک ہو چکا ہے معام اسی طرح رہے گا تو میاں بھی بوڑھے رہو گے فرمایا رب نے یہ میرے اوپر آسان ہے تو یہ بتا کہ تو انسان ہے اور انسان کی پہلی پیدائش جو ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی آدم کو جو میں نے پیدا کیا تمام انسانوں کو پیدا کیا کچھ تھے آپ تو, تو مرد بھی ہے تیری بیوی بھی ہے لیکن پہلے پہلے میں نے جب انسان کو پیدا کیا تھا آپ نے قدرت سے پیدا کیا نہیں کچھ ہی نہیں تھا انسان ہی نومن دار لم یقون شائع ہم مذکورہ ہاں؟ کچھ ہی نہیں تھا قابل تذکرہ نہیں تھا پر میں وقت خلق تو کہا حالانکہ تا پیدا کیا میں نے تجھ کو اے انسان اس سے پہلے اور نہ تھا تو کچھ کالا مطالبہ علامت اب خوشی سے علامت کا مطالبہ کر رہے ہیں اے میرے پروردگا مجھے نشانی بتاؤ جس سے پتہ چل جائے کہ میری بیوی کو حمل ہے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تو بات نہیں کر سکے گا کہ بعض حضرات تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے تھے تو مطلب ہے کہ ان دنوں تین دن تجھے روزہ ہوگا حالانکہ ایسے نہیں ہے یہ نہیں تحقیق یہ ہے کہ تین دن تجھے طاقت نہیں رہے گی بات کرنے کی صرف ذکر کرے گا خدا کا ذکر کرے گا عبادت کرے گا لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکے گا اور ہوگا بھی تو تندرست یہ نہیں کہ تجھے فالج ہو جائے گا فالج ہو تو پھر کسی کے ساتھ بات نہ کرے اللہ سے تو باتیں ہوں گی ذکر از ہوگا عبادت ہوگی لوگوں کے ساتھ تو بات نہیں کر سکے گا مجبور ہو جائے گا اس وقت سمجھ لینا کہ یہ ہمارا باقی ہو گیا ہے خدا کی قدرت حضرت ذکریہ عبادت سے جب فارغ ہوتے نا تو آ کے قوم کو باز کرتے ان کا خاص عبادت خانہ تھا نا تو ایک وقت مقرر تھا عبادت کرتے کرتے قوم انتظار میں ہوتی اور آگے آ کے باز کرتے وہ باز کرنے جو آئے نہ زبان بند عبادت صحیح کرتے ہیں زبان بند سمجھے پھر ان کو تقریر جو کی تبلیغ کس کے ساتھ کی اشارے کے ساتھ کی ہاں جیسے اشارہ کرتا ہے آدمی اللہ کو بہ شریک مانو عبادت کرو اس کی ایسے دیکھو جی قال رب جالی آیا مطالب علامت عرض کیا ہے میرے پروردگار کرو واسطے میرے کوئی نشانی اس کے حمل کی فرمایا نشانی تیری یہ ہے کہ نہ بات کر سکے گا تو لوگوں کے ساتھ تین راتیں درا حالے کے تندرست ہوگا تو ایک قرآن پاک میں راتیں راتیں جو ہے نا اصل ہمارا دن رات سے شروع ہوتا ہے سم اس بھی راتیں نکلا اوپر اپنی قوم کے وقت آ گیا محراب کا من عبادت خانہ قرآن میں جائیں محراب کا لا کا من کیا کرو یہ محراب مراد نہیں ہوتا نکلا پر قوم اپنی عبادت خانے سے ہو ہا اشارہ کیا طرف کون کے دیکھو نا بات نہیں کر سکتے تھے یہ کہ تصویر بیان کرو صبح اور شام یا, یا یا خزل کتاب ابا اب اس کا ماکبل کے ساتھ رابطہ ہے ارے بات کس کی ہو رہی ہے زکریہ کی ابھی پیدا ہی نہیں ہوا انہیں دعا مانگی ہے حمل کی علامت پوچھ رہے ہیں تو آ گیا یا یہ اس لیے یہاں محضوفات ہوتے ہیں مقدرات ہوتے ہیں جس کو ہم ان دماج کہتے ہیں لکھ لو یہاں ان دماج ہے ہماری اصطلاح میں اس کو ان کہتے ہیں مطلب یہ کہ عبارت مقدر ہے کہ پھر ان کی بیوی کو حمل ٹھہرا اور یہ پیدا ہوئے یہ جوان ہوئے اللہ نے ان کو نبوت دی نبوت دینے کے بعد کیا حکم کیا کہ اب کیا کرو تبری کرو یہ ساری عبارتیں معذوف ہیں فرائض یا لے لے کتاب طورات کو ساتھ ہمت کے یہ ہیں فرائض یاحجہ لے لے کتاب طورات کو ساتھ ہمت کے بات نا الحکم صبیہ یہ فضائے الہیا ہے پہلے فرائض یاہیا اب کیا ہیں جی فضائل یاحیا اور دی ہم نے یاحیا کو سمجھ بچپن کے اندر نمبر ایک یہ حکم کا مانا میں کر رہا ہوں دین کی سمجھ بعض حضرات نے حکم کا مانا کیا ہے نبوت بعض حضرات نے حکم کا کیا مانا کیا ہے کہ حضرت یہاں کو بچپن میں نبوت مل گئی تھی لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ نبوت جیسے باقی نبیوں کو ملی نا چالیس سال کے بعد اس وقت ان کو ملی سمجھے یہ دین کی سمجھ مل گئی اور دے دی ہم نے اس کو دین کی سمجھ بچپن کے اندر نمبر ایک وہنانہ نمبر دو یہ فضائل ہیں اور مہربانی رکتِ قلب اپنی طرف سے وہ مہربان تھے ان کے دل میں رکتِ قلب تھی سخت مزاج نہیں تھے بکات پاکی زی اخلاق یہ کتنے نمبر ہے جی تین پاکی باقا نہ تقیا اور تھے وہ پرہیزگار و برم بال اپنے ماں باپ کے فرم بردہ نمبر پانچ واللم یقن جبارنسی اور نہ تھے وہ سرکش مخلوق کے سامنے اسیا بے فرمان خالق کے مخلوق کے آگے سرکش نہیں تھے اسیا اور خالق کے بے فرمان نہیں تھے گویا کہ وہ ایک جام شخصیات تھے ان میں علم بھی تھا عمل بھی تھا اخلاق بھی تھے جام شخصیت تھے حضرت یہ علیہ السلام و سلام علیہ یوم و لدا اعزاز خدا وندی. اور سلامتی ہو اوپر ان کے جس دن کے پیدا ہوئے یہ حیات دنوی جس دن کے پوت ہوں گے یہ حیات برز بھی اور جس دن کے اٹھائے گئیں گے زندہ ہو کے یہ حیات اخروی تینوں حیاتوں کے اندر اس پہ خدا کے سلام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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اسلحی بیانات صاحب سید الفشر من لقد اسلام ڈاٹ کام